أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظرُرأَ تحتد أَمْ تتكون من الذيينَ لا يهَدون فلَما جاءت قلَ أَه كَذا عشك فلَما جاءد قلَ أَه كَذا عشُك قالَاتكَأَهُ وأوتينَعلمَ من قبله وَكُنَّ مُسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين من قوم كافرين قيل لها دخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي ربي إني ظلمت نفسي وسلم تو ماسلیمان عل اللہ رب العلمین مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا شرک فی العلم کی نفی اور شرک فی التصرف کی نفی سورة انعام میں ہم شرک کی مکمل تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ شرک یہ دو قسم پر ہے شرک اعتقادی اور شرک فعلی شرک اعتقادی کی پر چار اقسام ہیں شرک فی العلم شرک ف التصرف شرک دعا اور شرک فلابا تو اس صورت میں جو دو اشراک ہیں شرک فی العلم اور شرک فی التصرف تو ان دونوں کی نفی کی جا رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ اللہ کی یہ دو صفات یہ وہاں پہ ذکر کی جاتی ہیں جہاں پہ مسلح الہ کو ثابت کیا جاتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کئی کئی جگہ پر اس کے نمونے اور اس کی مثالیں وہ ذکر کی ہیں لیکن سورہ نمل اس صورت میں مسئلہ الہ کو تفصیل بیان کیا گیا ہے بیسویں پارے کے آغاز سے اور اس صورت میں یہ دو مقاصد یہ ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ الہ وہ ذات ہے کہ جو عالم بکل النشے ہو الہ وہ ذات ہے کہ جو متصرف ہو کہ جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہو سورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں جس میں یہ قرآن مجید کی ترغیب دی گئی اور قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئی منکرین قرآن کی صفت ذکر کی گئی کہ وہ قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ وہ آخرت نہیں مانتے اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیا پھر تسلی دی آیت نمبر 6 میں اللہ کے پیغمبر کو کہ یہ لوگ اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں یہ قرآن آپ کو جس ذات کی طرف سے دی جا رہی دیا جا رہا ہے وہ حکیم اور علیم ہے بندوں کی مسلحتوں سے وہ واقف ہے ہر کام میں اس کا حکمت ہے اور وہ علیم ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے برایت نمبر سات سے آیت نمبر چودہ تک علم غیب کی نفی پر پہلا واقعہ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسا علیہ السلام وہ اپنی آسا اور اپنی لاٹھی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے اور گھبرا گئے اسی طرح انہوں نے آگ دیکھی تھی حالانکہ وہ نور تھا اسی طرح اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں اور پھر وہ واپس نہیں آئے تو یہ تمام باتیں یہ دلیل ہیں اس بات پر کہ حضرت موسا جلیل القدر پیغمبر وہ عالم الغیب نہیں ہیں سورہ کہف میں بھی ان کا واقعہ لیکن وہاں پہ خذر کے ساتھ تھا ان کا واقعہ علم غیب کی نفی پر وہ ذکر کیا گیا تھا دوسرا واقعہ یہ آیت نمبر پندرہ سے شروع ہے حضرت داود اور سلیمان کا سلیمان علیہ السلام اور جہاں تک تلاوت کی گئی آیت نمبر چوالیس تک تو یہ واقعہ وہاں تک ذکر کیا گیا ہے حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ پیغمبر لیکن عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب نہیں ہے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ غائب ہے تو اگر عالم الغیب ہوتا تو پتا ہوتا پوری بادشاہی یہ ان کی نظر سے اوجل ہے اور ان کی نظر سے غائب ہے اور ایک معمولی پرندہ وہ انہیں خبر لاتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے وہ بات مجھے پتہ چلی ہے وہ بات کہ جو آپ کو پتہ نہیں اور میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر جو ہے وہ لے کے آیا ہوں اسی طرح نمل کے واقعے میں چونٹی کے واقعے میں وہ بھی ان سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں کہ لا يحتمن سلیمان و جنود ہو وہ ہم لائے شعرون انہیں پتہ نہیں ہوگا تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ نملتن وہ جیونٹی وہ یہ کیوں کہتی کہ انہیں حالانکہ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھ لشکر میں جو ان کے تابے دار انسانوں میں بہت سارے ولی ہوں گے لیکن وہ لا شعورون انہیں پتہ تک نہیں ہوگا اور وہ نادانستہ طور پر جانتے بوجھتے نہیں وہ تمہیں روند ڈالیں گے ہد ہد نے حضرت سلیمان کو اپنی دلیل پیش کی کہ میں نے دو عجیب کام دیکھے ایک تو یہ کہ ایک عورت کو میں نے حکمران دیکھا پوری ایک مملکت وہ چلا رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو دو باتیں کی ہیں ایک دنیا کے اعتبار سے اور ایک دین کے اعتبار سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انہیں ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے اور حضرت سلیمان کو وہ ترغیب دے رہے ہیں تو وہ ہد ترغیب دے رہا ہے جہاد کرنے کی اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر جس طرح کل ہم نے ذکر کیا اور وہ بادشاہوں کو وہ خطوط لکھتے تھے کہ تم لوگ اسلام لے آؤ تو بچ جاؤ گے اللہ کے عذاب سے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کو جب بھی کسی شرک کے اڈے کا پتہ چلتا تو اللہ کے پیغمبر یہاں سے صحابہ اکرام انہیں بھیجتے مثلا اس سے پہلے بھی ہم کئی کئی مرتبہ جرین ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہیں بھیجا ہے اور یمن میں جو ایک درگاہ ہے ذو الخلیسہ تو اسے مسمار کرنے کے لیے اور انہوں نے پچاس لوگ وہ لیے تھے اور اسے مسمار کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کو اسی طرح بھیجتے تھے تو یہاں پہ جب یہ بھی شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں تو حدود نے حضرت سلیمان کو ان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے چونکہ خبر واحد تھی ایک شخص ایک پرندہ وہ خبر لایا ہے تو اسی لیے خبر واحد میں صدق اور قذب دونوں کا احتمال ہے تو اب بات کو یقینی بنانے کے لیے انہیں خط دیا ہے وہ خط وہاں پہ وہ چھوڑ کے آیا ہے وہ خط وہ وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہے اور پھر اس عورت نے اپنے اراکین پارلیمنٹ بلائے ہیں جی تو اس نے اپنی پارلیمنٹ کو بلایا ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے خط وہ پیش کیا ہے انی الق یہ کتاب ان کریم کہ میرے پاس ایک عزت والا خط ایک ریسپیکٹڈ لیٹر جو ہے وہ آیا ہے عزت والا خط آیا ہے اور اسی سے ہم نے کہ آیا مسلمان کیا تو نے اللہ کے خط کی قدر کی کہ جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے گزشتہ صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ تنظیل رب العالمین یہاں پہ پیغمبر ہے لیکن انسان ہے تو کہاں رب العالمین اور کہاں ایک انسان اور ایک پیغمبر کوئی نسبت نہیں یہاں پہ لانے والا ہد ہے وہاں پہ لانے والا فرشتوں کا سردار ہے جبریل ہے پر جس کی طرف بھیجا گیا ہے یہ خط تو وہ ایک عورت ہے اور کافرہ عورت ہے ابھی وہ ایمان نہیں لائی بعد میں لائی گی اور وہاں پہ قرآن جس شخصیت کی طرف آیا ہے تو وہ پیغمبر ہے علا قلب کا گزشتہ صورت میں اس خط کے بارے میں تذکرہ وہ کیا گیا تھا آیت نمبر ایک بہانوے سے تو کیا مسلمان تم نے اللہ کے خط کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے یہ خط چودہ سو سال پہلے یہ اس کائنات اور اس انسانیت کے نام یہ آیا ہے لیکن کیا اس مسلمان نے اسے کھولنے کی کوشش کی ہے کہ میرا رب اس خط میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک جانب جو اپنے آپ کو اس خط کے سمجھنے کے دعویدار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پیغمبر کے وارث کہتے ہیں تو نہ تو ان کے دل میں اس کے لیے کوئی تڑپ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو گلی محلوں میں یہ بیان کریں ہمارے استاد محترم وہ بڑا بڑی آسان بات کہتے ہیں کسی بھی علاقے میں ایک عالم اور ایک پیغمبر کے وارث کا جو دعوے ہے وراثت کا اس کا آسان اندازہ جو ہے وہ لے لیا جائے اس علاقے میں دیکھا جائے کتنے لوگوں کو عام لوگوں کو اس نے قرآن پڑھایا ہے کتنے لوگ وہ قرآن کو سیکھے ہوئے ہیں تو لیکن اگر صرف زبانی جمع خرچ ہے تو یاد رکھیں صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا قرآن یہ بار بار یہ ذکر کرتا ہے کیا عالم کا پتہ صرف اسی سے چلتا ہے کہ اس نے بڑی پگڑی پہنی ہے کیا عالم کا پتہ صرف اس سے چلتا ہے کہ اس نے لحیم شہیم اور بڑا ہے اور وہ سفید کپڑے پہنے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب نہیں پڑھائے گا تو قرآن مجید ان کی جانب سے بھی غفلت ہے اور عام لوگوں کی جانب سے بھی غفلت ہے قرآن کو یہ اہمیت اور یہ حیثیت دی ہی نہیں ہے نہ اہل علم طبقہ نے اور جن کو وہ امی کہتے ہیں نہ امیوں کے دل میں بس صرف دنیا میں بظاہر اسی کے لیے آئے ہیں کہ بس کھاؤ پیو اور نیند کرو اور اسی میں زندگی گزارو یہی تو صرف کفار کا مقصد ہے تو قرآن مجید نے اللہ کی کتاب کی اللہ کے اسخط کی قدر کرو اور پھر اس نے اپنے اراکین پارلیمنٹ سے اپنے وزیروں سے مشورہ مانگا ہے کیا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی طاقت رکھتے ہیں ہمارے پاس قوت ہے اسباب ہے اور آخری فیصلہ تم ہی نے کرنا ہے کیا کریں سلا کرنی ہے جنگ کرنی ہے اور پھر اس نے ایک بات کی بڑی ایک پکی بات کی کہ بادشاہ یہ جب کسی ملک میں فاتحانہ یہ داخل ہوتے ہیں تو اس کے اسے وہ مسمار کر دیتے ہیں اسے وہ ویران کر دیتے ہیں اس کے درو دیوار جو ہے وہ ہلا دیتے ہیں اور جو جو وہاں کے عزت دار لوگ ہوتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ دنیا کے بادشاہوں کا کام ہے اگرچہ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں ہمارے اپنے لیڈر اور ہمارے اپنے بادشاہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہی کر رہے ہیں اس ملک کو بھی فاسد کر رہے ہیں اس ملک کے خزانوں پر وہ اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں اپنے لیے وہ جائیداد بناتے ہیں اسی طرح لوگوں کی اخلاق کی کوئی پرواہ نہیں حالانکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ملک و قوم اپنے عوام کی تربیت ان کی تعلیم اور اس کے لیے وہ تمام وسائل جو ہے وہ بروئی کار لاتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ سکولز دیکھیں کالجز دیکھیں مدرسے دیکھیں ہر کوئی بس صرف اسی میں ہے کہ مال کیسے بنانا ہے اسی وجہ سے تو اس ملک کا اور اس قوم کا کوئی مستقبل وہ نظر نہیں آ رہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس نے یہ بات کی اور پھر اس نے ہدایہ جو ہیں, ہیں سوگات توحفے حضرت سلیمان نے جب یہ سمجھا کہ یہ مجھے اس چند ٹکڑوں پر مجھے میرے مقصد سے یہ پھیرنا چاہتی ہے تو پھر اسے دھمکی لگائی ہے اور کہا ہے کہ اگر تم لوگ میرے پاس تابے دار نہیں آئے تو ایسی فوج کشی جو ہے وہ تم لوگوں پر کروں گا کہ تم لوگوں کو اس کی طاقت جو ہے اور اس کی تاب وہ نہیں لا سکو گے اسی لیے اچھا یہ ہے کہ تم لوگ تابے دار وہ آ جاؤ کہ جی اب یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جی اسے جی اپنی طاقت جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ دشمن کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرنا قرآن یہ کہتا ہے وا مست قوت تو حضرت سلیمان اب ان کے سامنے اپنی قوت کا اظہار وہ کر رہے ہیں یہ جی قال تو کہا سلیمان علیہ السلام نے یا ائیو حلمل او کہ اے میرے وزیروں کم یا تین بے یہ کون ہے تم میں کہ وہ لائے میرے پاس بے اس کا تخت نے عظیم اور اسی سے بادشاہوں کی وہ شان و شوکت کا پتا چلتا تھا کہ بہت بڑا تخت اور اس میں طرح طرح کے موتی اور جواہرات وہ لگے ہوتے تھے تو ائ کم یا تین بے عرشہ کون ہے تم میں کہ وہ لائے میرے پاس اس کا تخت قبل ائنی مسلمین کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمین تابے ہو کر یا تو مسلمین میں اشارہ کہ وہ اسلام لا کر میرے پاس پہنچ جائیں اسلام وہ لے آئیں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور یا مسلمین منقادین قبل اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس منقاد کہ ٹھیک ہے بس ہم آپ کی حکومت کے تحت جو آپ کہیں تو ہم سب کچھ ماننے کے لیے وہ تیار ہیں کون میرے پاس اس کا تخت لائے گا عفریت من جن تو کہا ایک سرکش منل جنات میں سے عفریت سرکش کو بھی کہتے ہیں اور سخت کو دونوں معنی اس میں شامل ہیں وہ ایک سخت سرکش من جنّی جنات میں سے کہ انا آتی کبھی قبل انتقوم میں مقامک میں لے آؤں گا آپ کے پاس بھی اس تخت کو قبل اس کے انتقوما اس سے پہلے کہ آپ اٹھے میں مقام کا اپنی جگہ سے اپنے دربار سے یعنی آپ اپنی دربار میں دربار کا جو وقت ہوتا ہے تو آپ اپنی جگہ سے آپ نے اپنی دربار وہ برخاص نہیں کی ہوگی آپ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہوں گے اور میں نے وہ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس وہ حاضر کیا ہوگا تم کیسے کر سکتے ہو وہ ان علیہ لقویون اور بے شک میں اس تخت کے لانے پر لقوی قوت والا ہوں میری طاقت ہے اور اگر اس سے کوئی چیز وہ غائب تو وہ کہتا ہے امین ان امانت دار ہوں یعنی وہ بالکل جیسے میں اسے اٹھاؤں گا تو ویسے ہی اسے یہاں پہ وہ لاؤں گا یعنی اس میں سے کوئی چیز کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوگی جنات کو اللہ نے یہ طاقت یہ دی ہے جنات کو اللہ نے یہ طاقت یہ دی ہے کہ وہ ایسا وہ کر سکتے ہیں لیکن جی آج کے دور میں تو مسلمانوں کے عقیدے اور نظریات وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے جنات کو اپنا الہ جو ہے وہ بنا لیا ہے حالانکہ جگہ جگہ ہم مشرقین بالجن ان کے شرک کی تردید بھی ہم کرتے ہیں سورہ جن میں پارہ نمبر 29 میں وہاں پہ ابن کثیر وہ ذکر کرتے ہیں کہ جنات جب انسان پیدا ہوا اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جنات پہلے پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے اور یہ بیابان اور جنگلوں میں دھور باغتے تھے لیکن پھر جب لوگوں میں رفتہ رفتہ یہ شرک شروع ہوا اور شرک کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے وہ کمزور ہوئے تو پھر یہی انسان یہ جنات سے ڈرنے لگے اور پھر ان کے نام پہ نظر و نیاز ان کے نام پہ چڑھاوے وہ دینے لگے اور ان کی قوت کا اقرار کرنے لگے حالانکہ جنات یہ انہیں اللہ نے جتنی طاقت بھی دی ہے لیکن انسان کا مقابلہ یہ پھر بھی نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت دی ہے لیکن جب تک اس کا عقیدہ اور نظریہ وہ ٹھیک ہو تو اسے کوئی بھی جن تو کیا جنوں کے لشکر جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جیسے اس سے پہلے ہم سورہ نعام میں وہ ایک واقعہ جو ہے وہ بھی نقل کر چکے ہیں ابن بطوطہ کے اس رحلہ سے کہ جس میں پورا وہ ایک جزیرہ جو ہے وہ, وہ ایک شخص وہ ایک مسلمان وہ ان سے چھڑوا لیتا ہے یا جی انا آتی کبھی قبل تقوم میں مقامک میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اٹھے مقام کا اپنی جگہ سے اپنے دربار سے وہ ان علیہقوی ان امین اور بے شک میں اس تخت کے لانے پر قوت والا امانت دار ہوں یہ قبل میں مقامک اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باقاعدہ اس کے دربار کا اپنا ٹائم ہوتا تھا اور اوقات یہ مقرر ہوتے تھے ہر ادارے کے اپنے اوقات یہ مقرر ہوتے ہیں عدالت کے اپنے اوقات ہوتے ہیں اسی طرح دفاتر کے اپنے اوقات ہوتے ہیں و اني عليه لقوي امين اور بیشک میں اس تخت کے لانے پر لقوی قوت والا اور امین امانت ہوں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اس سے پہلے جو ہے وہ چاہتے تھے تو اسی لیے قال الذي عنده علم من الكتاب اچھا اس سے یہ قوی امین اسے علماء یہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ بادشاہ کے جو وزیر ہوتے ہیں اور بادشاہ کے جو اتباع ہوتے ہیں قریبی تو ان میں ان دو صفات کا پایا جانا یہ ضروری ہے ایک القوا قوت جو ہے وہ ہونی چاہیے ذہنی قوت بھی ہونی چاہیے بدنی قوت بھی ہونی چاہیے کہ وہ کام کر سکتا ہو اور ساتھ میں امانت داری یہ بہت ضروری ہے سور یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ جب وہ وزارت خزانہ اجالنی علی خزائن الارض جب اس پر مقرر ہونے ان حالات کے مطابق جب وہ درخواست بادشاہ نے خود پیشکش کی تھی اور جب انہوں نے اپنی اپنا اظہار کیا تھا تو وہاں پہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ انی حفیظن بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں مجھے پتا ہے کہ مال کہاں پہ لگانا ہے ان حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں یعنی وہی امانت داری کی طرف کہ مال مجھ سے ضائع نہیں ہوگا اور علیم میں جاننے والا ہوں کہ مال کہاں پہ لگانا ہے تو یہاں پہ بھی کوئی بھی بادشاہ کا دعبیدار جو قریبی ہے تو اس میں قوت بھی ہو کام وہ کر سکتا ہو اور وہ امانت داری بھی اس میں ہو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے تو کال لدھی اندہ علم من الکتاب تو کہا اس شخص نے کہ اس کے پاس علم تھا من الكتاب اللہ کی کتاب کا من الكتاب سے مراد کتاب شرعی ہے اللہ کی کتاب تو کہا اس شخص نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان علم کہ صرف اس کے پاس علم تھا من الكتاب کی قید بڑھانے کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پاس دین کا علم تھا شرعی علم تھا تو کہا اس شخص نے کہ اس کے پاس علم تھا من کتاب اللہ کی کتاب کا انا آتی کبھی قبل کا تور فک کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس بھی اس تخت کو اس سے پہلے کہ لوٹے تمہاری طرف طرف کا تمہاری نظر یعنی پلک جپکنے میں انسان جب دیکھتا ہے سامنے تو اس کی نظر جو ہے جہاں تک پڑتی ہے اس چیز پر پھر جیسے ہی انسان اپنی آنکھ ایک سیکنڈ کے لیے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کی یہ نظر یہ اس کی طرف لوٹ آتی ہے اور اسی کو ہم عام طور پہ پلک جپکنا کہتے ہیں تو یہاں پہ انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو اس سے پہلے کہ لوٹے آپ کے پاس طرف کا آپ کی نظر یعنی پلک جپکنے میں میں اس تخت کو لے آؤں گا فلم مارا ہو مستقرن آئند ہو کال الدی آئندہ علم من الکتاب سے کون ہے اس پر آگے عزایت کو ختم کرتے ہیں تو پھر وضاحت کرتا ہوں فلم مارا ہو مستقر پس ہو جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مستقرا پڑا ہوا آئند ہو اپنے پاس جب اپنے سامنے اس تخت کو پڑا ہوا پایا کالا تو کہا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے یہ اتنے پلک جپکنے میں یہ تخت کا حاضر کرنا یہ میرے رب کا فضل ہے کس لیے کرتا ہے لِيَبْلُوَنِي اس لیے تاکہ میں تکبر کروں نہیں بلکہ یہ بھی آزمائش اور امتحان ہے لِيَبْلُوَنِي تاکہ وہ مجھے آزمائے اَا کہ آیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اَمْ اَكْفُرْ یا میں ناشکری کرتا ہوں اور اباغ عام قانون جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں و اور جس نے شکر ادا کیا اللہ کی نعمتوں کا فعن نمایش کو تو بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے آپ کے فائدے کے لیے تم کسی کا نہ تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچا رہے ہو بلکہ یہ سب کچھ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کر رہے ہو وہ من اور جو کوئی ناشکری کرے فن نہ ربی تو بے شک رب میرا غنی وہ بے پرواہ ہے اس کے شکر ادا کرنے سے تم اگر شکر ادا نہ کرو تو میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ ہے تمہارے شکر ادا کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کریمن عزت والا ہے تم اگر اس کا اور وہ عزت والا ہے تم اگر اس کی عبادت نہ بھی کرو تو اس کی عظمت پر اس کی بڑائی پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا اسی طرح کریمن لوگ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے لیکن وہ اتنا عزت والا ہے کہ وہ پھر بھی اپنی نعمتیں وہ ان سے روکتا نہیں ہے کریم ہے عزت والا ہے یہ جی قالل لدی عند علم من الکتاب اس سے مراد کون ہے عام طور پہ یہاں پہ مفسرین نے یہاں پہ تین اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں سب سے جو مشہور قول ہے اور جو مرجوح ہے جو کمزور قول ہے تو وہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان کا ایک وزیر ہے اور نیک بندہ تھا آصف ابن برخیا یا آصف ابن برخیا اور اسے اس میں اعظم معلوم تھا تو آصف ابن برخیا نے اور اس کے پاس اللہ کی کتاب شریعت کا علم بھی تھا تو اس نے کہا کہ میں اسے پلک جپکنے میں بولے لے آتا ہوں لیکن یاد رکھیں یہ قول اس لیے کمزور ہے کہ معجزہ پیش کرنا یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا چی جائے کہ کرامت اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کی کرامت تھی اور کرامت جو ہے دراصل یہ پیغمبر کا کہ معجزے کے تابے ہی ہوتی ہے لیکن بظاہر ان الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں تو یاد رکھیں کرامت یہ ولی کے اختیار میں بطریق اولا نہیں ہوتی موجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا اور کرامت یہ ولی کے اختیار میں بطریق اولا وہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ ان الفاظ سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا حالانکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اسی طرح نہ تو یہ قرآن میں کہیں پہ ہے اور نہ حدیث میں ہے بلکہ حضرت قطادہ و تابی المتوفیٰ 117 ہجری ان کے بارے میں آتا ہے مفسرین یہاں پہ ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت قطعہ جو ہے وہ کوفہ آئے تھے کوفہ میں اس نے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے حضرت قطعہ نے کہا کہ مجھ سے آپ لوگ حلال اور حرام کے حوالے سے یعنی فقہ کے مسائل کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھیں تو امام ابو حنیفہ نے فقہ کے حوالے سے حلال اور حرام کے بارے میں ان سے ایک سوال پوچھا حضرت قطادہ خاموش ہو گئے اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے تو قطادہ نے کہا تابی نے چلو اسے چھوڑو فقہ کے مسائل چھوڑو سلونی عن التفسیر تفسیر کے بارے میں مجھ سے پوچھو قرآن میں مجھ سے پوچھو امام ابو حنیفہ نے تفسیر میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ قال ان دہ علم من الکتاب انا کبھی قبل کون ہے اس سے مراد برخیہ ہے اور یہ حضرت سلیمان کا کاتب تھا وکان یا اسم اللہ اس میں اعظم وہ جانتا تھا امام صاحب نے پوچھا کہ ہلکان و سلیمان علیہ السلام يعرف هذا و کیا حضرت سلیمان کو یہ اس میں اعظم معلوم تھا تو قطادہ نے کہا لا نہیں اسے معلوم نہیں تھا تو امام صاحب نے پوچھا اس کا مطلب یہ کہ نبی کے زمانے میں یعنی ایک ایسا شخص امتی وہ موجود ہے کہ جو نبی سے زیادہ جاننے والا ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو قطادہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور وہ کوئی جواب جو ہے وہ نہ دے سکے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آصف ابن برخیہ ہے تو یاد رکھیں قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل نہیں بلکہ دوسری جانب یہ جو قول ہے کہ اس سے مراد آصف ابن برخیہ نہیں ہے تو یہ امام ابو حنیفہ سے بھی نقل ہے اور بظاہر ان کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آصف ابن برخیہ کو سلیمان کے مقابلے میں ذکر کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک اس سے مراد سلیمان علیہ السلام ہیں تو ایک قول تو اس میں آصف ابن برخیہ ہے اور یہ قول یہ مرجو ہے اور یہ قول حالانکہ اکثر مفسرین نے اسی کو ذکر کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرامت موجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا تو چی جائے کہ کرامت وہ ولی کے اختیار میں ہو اور یہاں پہ تو بظاہر یوں پتہ چلتا ہے کہ میں ایسے کر لوں گا حالانکہ یہ بات یہ درست نہیں ہے دوسری بات اس سے مراد دو اقوال جو ہیں یہ راجے ہیں اس سے مراد یا تو سلیمان علیہ السلام خود ہیں اور یا اس سے مراد جبریل ہیں قال الذي عندو علم الکتاب پیغمبر سے زیادہ کتاب کا عالم اپنے زمانے میں اور کون ہو سکتا ہے حضرت سلیمان نے اس عفریت سے کہا تو معنی یہ ہوگا دوسرا معنی جب اس سے مراد حضرت سلیمان ہے کالن لدی عند علم من کتاب تو کہا اس شخص نے کہ تھا اس کے پاس علم اللہ کی کتاب کا یعنی سلیمان انا آتی کبھی ہی میں لے آؤں گا آپ کے پاس یعنی اس عفریت سے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس سے مکالمہ چل رہا ہے میں لے آؤں گا تمہارے پاس بھی اس تخت کو قبل تد علئی کا ترفک اس سے پہلے کے لوٹے تمہاری طرف تمہاری نظر یعنی تم میری مجلس برخاص ہونے سے پہلے بات کر رہے ہو میں تمہاری نظر لوٹنے سے پہلے ہی اس کو یہاں پہ لے آؤں گا اور وہ اللہ کی قدرت سے حضرت سلیمان بطور معجزہ بطور معجزہ وہ اس تخت کو لے آئے بالکل پلک جپکنے میں اور فلم ما مستقرا ہو اور تیسرا قول جو ایک دوسرے تابعی سے وہ منقول ہے بلکہ ابن عباس سے بھی منقول ہے اور وہ ہے حضرت جبریل کا ابن جو ابن جوزی نے یہ قول ذکر کیا ہے علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی یہ قول یہ ذکر کیا ہے اور یہ قول تابین میں ابراہیم نخعی سے بھی منقول ہے تو قال الذي عند علم من الکتاب تو کہا اس شخص نے اور جبریل ہمیشہ وہی لانے والا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے اس کے پاس قال الذي عند علم مین الکتاب لیکن اس سے مراد زیادہ بہتر قول جس کو ہمارے اساتذہ بھی ترجیح دیتے ہیں تو وہ یہ کہ اس سے مراد حضرت سلیمان ہیں اور حضرت سلیمان نے بطور معجزہ یہ کام کیا ہے قالل لدی اند ہو علم من الکتاب تو کہا اس شخص نے کہ تھا اس کے پاس علم اللہ کی کتاب کا یعنی سلیمان علیہ السلام کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس تخت کو اس سے پہلے کہ لوٹے آپ کی طرف آپ کی نظر تو وہ عرش کو تخت کو بطور موجزہ اللہ کی قدرت سے وہ لے آئے پس جب دیکھا حضرت سلیمان نے اس تخت کو پڑا ہوا اندہ اپنے پاس تو کہا اس نے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آئے میں اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہ شکریہ اور پھر عام قانون عرشہ جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت جو ہے وہ تو حاضر ہوا تو اب وہ لوگ وہ تو آ رہے ہیں بلقیس یہ جی اپنے اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے وزیروں کے ساتھ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب یہاں پہ ان پر دو امتحانات کیے ہیں چونکہ وہ ایک بادشاہ ہے ایک ملکہ ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا الگ انداز ہوتا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اقل مندوں کے ساتھ بات کرنے کا الگ انداز ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس کی عقل کا امتحان جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کا وہ امتحان لیا جائے کہ بعد اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کی جائے کالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے نق کی لہا عارشہ کہ انجانا بنا دو اجنبی بنا دو تنقیر کہ تم ایک چیز کو اجنبی بنا دو نق لہا رو کہ انجانا بنا دو اس کے لیے عرشہ اس کا تخت یعنی اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ آگے پیچھے کر دو تاکہ اس کا وہ ڈیزائن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اجنبی بنا دو اس کے لیے عرشہ اس کا تخت ننظر ہم دیکھتے ہیں اتہتدی ہدایت یہاں پہ لغوی معنی میں ہے یعنی عطا ہو کہ آیا وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو ام و من الدین لا تدون یا ہے وہ ان لوگوں میں سے لا تدون کہ جو نہیں پہچانتی یعنی مطلب یہ کہ اس کا امتحان وہ ہم لیتے ہیں کہ آیا وہ بات کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی تاکہ اسی کے مطابق پھر اس سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے دوسرے کا امتحان بندہ وہ لے سکتا ہے اس غرض سے کہ بندہ اس کے ساتھ اسی کے مطابق جو ہے پھر وہ گفتگو کرے اور قرآن میں جگہ جگہ سورہ نساء میں آپ نے آیت نمبر چھ میں پڑھا تھا یتیم کا مال وہ تمہارے پاس ہے تو اس کا آزمائش کرو امتحان کرو پھر اگر تم اس سے اصلاح جو ہے وہ دیکھو تو اسے اس کا مال وہ دے دو قرآن جگہ جگہ اس چیز کو وہ ذکر کرتا ہے فلم ماجات بس جب وہ آئی بالکیس آئی وہ عورت آئی قیلہ تو اسے کہا گیا آہا کدا آر کیا اسی طرح ہے آیا اسی طرح ہے تمہارا تخت یہ نہیں کہا کہ اہادا ذا عرشک آیا یہ تمہارا تخت ہے تاکہ جھوٹ جو ہے وہ لازم نہ آئے کیونکہ اس میں تو تبدیلیاں وہ کی گئی ہیں احاقہ آر عرشک تو آیا اسی طرح ہے عرشک تمہارا تخت قالت تو اس نے بھی جواب ایسا دیا ہے قالت تو کہا بلقی نے کا ہو گویا کہ یہ تخت ہوا وہی ہے یعنی اس نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ہاں یہ تو وہی ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے کہ یہ وہی نہیں ہے نہ تو اعتراف کیا ہے کہ یہ وہی ہے کیونکہ اس میں تبدیلیاں وہ ہو چکی ہیں اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ وہ نہیں ہے یقینی طور پر تو جواب بھی اس نے سوال کے مطابق اسی طرح دیا ہے کہ ان نہ ہو گویا کہ یہ تخت وہی ہے تو اب اس نے کہا وہ اوتین قبل و کن نہ مسلمین اس جملے کا مطلب کیا ہے اس جملے کا مطلب یہ کہ بلقیس حضرت سلیمان کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے خط بھیجنے کے بعد ہی اسی طرح ہدایا بھیجے جانے کے بعد ہی جب آپ نے ہمارے ہدیے سوغات وغیرہ وہ قبول نہیں کیے تو ہمیں اسی طرح یہ ہمارا وفد جو آیا ہے اور اس نے یہاں پہ جو سب کچھ دیکھا ہے تو ہمیں علم اس سے پہلے جو ہے وہ ہو چکا تھا اس معجزے کو اور اس تخت کو یہاں پہ حاضر کرنے کی ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے اس تخت کو حاضر کرنے کی اس معجزے کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ہم پہلے سے ہی وہ منقاد ہیں اور ہم پہلے سے ہی تابے وہ ہو چکے ہیں ووتی من ہا اور دیا گیا ہے ہمیں علم حضرت اللہ کی قدرت کا اور حضرت سلیمان کی نبوت کے صحیح ہونے کا ووتی نلا علم اور ہمیں اور اس صورت میں علم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے یہ موضوع بھی ہے اور ہمیں دیا گیا ہے علم اللہ کی قدرت کا اور اسی طرح حضرت سلیمان کی نبوت کے درست ہونے کا من خب اس سے پہلے حام ضمیر یہ جو تخت کے لانے کا جو معجزہ تھا اس سے پہلے ہمیں علم جو ہے وہ دیا گیا ہے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہیں ہم تابدار ہم پہلے سے یہ تابدار یہ ہو چکے ہیں وَسَدَّهَا مَا تعبد مِن دُونِ اللَّهِ اب یہاں پہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے یہ عورت یہ اتنی عاقلہ اقلمند اور اتنی زیرک عورت ہے کیا وجہ تھی اس کے شرک کرنے کی شرک یہ کیوں کر رہی تھی تو قرآن مجید یہاں پہ کہتا ہے شرک کی وجہ اس کی کیا تھی ان من قوم کافرین وجہ یہ کہ جس ماحول میں وہ پلی بڑی تھی اس ماحول سے وہ اس ماحول کا اثر تھا اور اس ماحول کی وجہ سے حالانکہ بعض اوقات ایک شخص عقلمند ہوتا ہے اور وہ اپنے عقل کے بل بوتے پر توحید کو وہ پا لیتا ہے لیکن پھر دنیا کی لالچ دنیا کی مال و دولت اسی طرح ماحول کا اثر اس کی وجہ سے وہ حق کا اظہار وہ نہیں کرتا تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی اور چونکہ وہ شرک کرتے تھے تو اسی وجہ سے یہ بھی مشرقہ بنی تھی وہ سودہ مکان عطا ددون صدہ یہ فیل ہے اور اس میں عموماً مفسرین یہ تین اقوال یہ ذکر کرتے ہیں سدہا سدا صدح فیل اور ہام ضمیر اسی ملکہ کی طرف راجہ ہے بلقیس کی طرف اور ماں کان اللہ یہ اس کا فاعل ہے تو معنی یہ سدا اور روکے رکھا تھا اس بلقیس کو اس عورت کو اسلام لانے سے کس چیز نے ماں کان اللہ اس چیز نے تھی وہ کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے بغیر اور وہ کیا تھا وہ سورج کی بندگی تھی عبادت و شمس تھا اور روکے رکھا تھا اس عورت کو اس ملکہ کو اسلام لانے سے آسان الفاظ میں شرک نے اسلام لانے سے اسے شرک نے روکے کے رکھا تھا سورج کی بندگی نے روکے رکھا تھا اور یہ ان من قوم کافرین یہ اس کی علت ہے کہ سورج کی بندگی وہ کیوں کر رہی تھی اس وجہ سے کہ بے شک تھی وہ قوم کافروں میں سے اور لازماً انسان جس قوم میں زندگی گزارتا ہے تو اسی ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اسی ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے یہ پہلا معنی ہے اور یا سودہا میں اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے اور یا سودا کا فاعل وہ سلیمان علیہ السلام ہے یہ معنی بھی مفسرین نے کیے ہیں وہ سودہ اور روکھا اسے اللہ نے ما اس چیز سے کہ کانت تعبد من دون اللہ کہ تھی وہ کہ بندگی کرتی تھی اللہ کے بغیر یعنی اب اس کے بعد اللہ نے اسے سورج کی بندگی سے وہ روک دیا اور وہ عبادت کیوں کرتی تھی اس وجہ سے کہ تھی وہ قوم کافروں میں سے اور یا حضرت سلیمان کے خط بیجنے کے بعد حضرت سلیمان نے اسے شرک کی بندگی سے وہ روک دیا وَسُدَّحَا اور روکا حضرت سلیمان نے اسے ماں اس چیز سے کہ تھی وہ کہ وہ بندگی کرتی تھی اللہ کے بغیر بے شک تھی وہ قوم کافروں میں سے اسی لیے جس طرح جگہ جگہ ہم کہتے ہیں کہ انسان یہ جی اپنے لیے ایسے لوگوں کا چناؤ اور انتخاب کرے ماحول کے اعتبار سے کہ وہ اچھے لوگ ہوں اور اگر بندہ ناکارہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں تو یاد رکھے ان کے ماحول کا اثر وہ تم پر آئے گا اور دور کے لوگ ہوں لیکن اچھے لوگ ہوں اور اچھی صحبت والے ہوں تو بندہ ان کے ساتھ وہ صحبت وہ اختیار کرے حضرت سلیمان نے اب اس کا ایک امتحان کیا اور اس ایک امتحان میں تو وہ پاس ہو گئی کہ احاقہ اور شک تو اس نے کہا قالت کا ان نہ ہو وہ او تین علم مسلمین اب حضرت سلیمان اس کا دوسرا امتحان کر رہے ہیں دوسرا امتحان بھی کر رہے ہیں اور حضرت سلیمان نے ایک بات بھی کی تھی کہ فما آتانی اللہ آتاکم وہ جو اللہ نے مجھے آتا کیا ہے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے تو حضرت سلیمان ایک تو اس کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کا ایک اور امتحان جو ہے وہ لے رہے ہیں کیل اللہ کہا گیا اس سے ادخل خل کے داخل ہو جاؤ سرحا محل میں سرحا بنگلے میں سرح قصر کو کہتے ہیں محل کو کہتے ہیں ہر وہ اونچی آبادی اسے سرح کہتے ہیں بنا المرتفع تو کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ اسرحا اس بلند محل میں تو وہ داخل ہوئی فلم ما ات ہو تو پس جب دیکھا بلقیس نے ہو اس بنگلے کو فلمہ پس جب دیکھا اس نے اس بنگلے کو تو حسبت ہو تو گمان کیا اس پر لجتن گہرے پانی کا تو خیال کیا اس پر گہرے پانی کا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اور کھولی اس نے اپنی پنڈلیاں یعنی اس نے اپنے پانچے وہ اٹھا لیے اور اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ اس نے ظاہر کر دی یہاں سے اس کے علم کا اندازہ جو ہے وہ ہو گیا اور یہاں سے اس کی سمجھ کا اندازہ جو ہے وہ ہو گیا حالانکہ یعنی ایک شخص معمولی نقصان کے لیے وہ زیادہ نقصان کو وہ گوارا کرے اب یہاں پہ مثلاً اگر یہ پانی بھی تھا تو ایک پانی کی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا اس کے پینچے اور اس کے کپڑے جو ہے وہ گیلے ہو جاتے لیکن اب اس نے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر کر دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اب یہاں پہ اسے بھانپ گئے اور اسے سمجھ گئے کہ یہاں پہ اپنے فائدے اور نقصان کو یہ نہیں سمجھ رہی یعنی چھوٹے سے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے کپڑے جو ہے وہ گیلے ہونے سے بچ جائیں اس نے بڑا نقصان جو ہے وہ گوارا کیا ہے تو قالا تو کہا سلیمان بے شک یہ محل ہے یعنی تمہیں اپنی پنڈلیاں کھولنے اور اسی طرح پانی میں اپنے کپڑے گیلے ہونے کا اس کی کوئی پرواہ نہ کرو کیونکہ ان نر بے شک یہ محل ہے ممردن جڑا ہوا ممرد اصل میں مثلا یہ شیشہ جب یہ بالکل ہموار ہوتا ہے تو ممرد اصل میں ہموار کو کہتے ہیں ملائم کو کہتے ہیں تو یہاں پہ یعنی بہت سارے شیشے وہ ایسے جڑے گئے تھے آپس میں ایسی ٹیکنیک کے ساتھ انہیں جوڑا گیا تھا کہ بالکل اس سے میں بلکل وہ یہ جو یعنی آپس میں جو ان کا جوڑنا ہے وہ سرے سے نظر ہی نہیں آ رہے تھے ایسی کاریگری کے ساتھ انہیں جوڑا گیا تھا ان نو سر ہم ممردن منقواریر بے شک یہ محل ہے ممردن جڑا ہوا منقواریر شیشوں سے شیشوں سے یہ جوڑا گیا ہے اور نیچے جو تمہیں پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کے نیچے ہے تو اسی لیے یعنی کسی خطرے کی بات نہیں قالت تو وہیں پہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ابھی تک جس چیز کو میں حق سمجھتی تھی اور وہ سورج کی بندگی تھی اسی کی ایک ظاہری چمک دمک نے مجھے بیراہ گمراہ کیا تھا تو تب جا کر اسے اپنی حقیقت جو ہے اس کا پتہ چلا تو اس نے کہا قالت کہا اس نے رب ہے میرے رب انی ظلم تو نفسی بے میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر کہ میں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اور میں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹہرایا ہے وَاسْلَمْ تُمَعْ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے پہلے بھی وَقُنَّا مسلمین میں یہ اپنے تابداری ہونے کا اظہار کر چکے ہیں لیکن اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دوبارہ اس کا اظہار جو ہے وہ کر رہی ہے اور میں نے تاب کی معا سلیمانہ حضرت سلیمان کے ساتھ للہ خاص اللہ کے لیے رب العالمین کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یعنی میں توحید کا اعتراف بھی کرتی ہوں اور پیغمبر کی تابداری کا اعتراف بھی کرتی ہوں معا سلیمان میں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور یہی دونوں چیزیں کہ اللہ عطی اللہ و آتی الرسول یہاں پر یہودیوں نے اسرائیلیات لکھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو اتنا یہ بنگلہ یہ بنوایا تھا اور تفاثیر میں پھر یہ قصے کہانیاں یہ لکھی ہیں کہ حضرت سلیمان نے یہ جو بنگلہ بنوایا تھا اور جنات نے اسے کہا تھا کہ اس کے پاؤں پر بال ہیں اور اسی لیے احتیاط کرنا کہیں اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ نہ کر لینا تو حضرت سلیمان کے دل میں اور یہ ان ہمیشہ یہ ان مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں بھی صرف انہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان نے سورہ یوسف میں اصل مقصد کو چھوڑ کر یوسف اور زلیخا کے نکاح کے قصے جو ہے وہ بنائے ہیں یہودیوں نے اور پھر ہمارے ہاں بھی جو ان کے دیکھا دیکھی جو یہودی ہیں وہ بھی وہی قصے کہانی اور اس سے مزے لیتے ہیں تو انہیں صرف ان کے درمیان نکاح اور ان چیزوں کی پڑی ہوتی ہے وہ جو اصل مقصد ہے وہ جو اصل لب لباب ہے تو اس سے غرض نہیں ہے بس انہیں چیزوں کے پیچھے وہ فکر وہ لگی رہتی ہے یہاں پہ بھی اس کے پنڈلیوں پہ بال تھے اور یہ تھے اور وہ تھے حالانکہ قرآن میں نہ ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان کا امتحان لے رہے ہیں ایک تو یہ اور دوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے اللہ نے وہ دیا ہے کہ جو تمہیں نہیں دیا اور یہاں پہ اس کی غلطی کو اس پر واضح کیا ہے کہ دیکھو معمولی چیز کے لیے تم نے یعنی ایک بڑا نقصان جو ہے وہ گبارا کیا ہے حالانکہ تھوڑا سا فائدہ وہ حاصل کرنے کے لیے اسی لیے آج تقریباً یہی بات یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے جو عورتوں ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کی پنڈلیاں وہ انہوں نے بالکل یعنی آدھے پاؤں تک وہ پہنچائی ہوتی ہیں اور وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان کے وہ پائنچے جو ہیں تو وہ ان کے پیروں میں وہ گسیٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمیشہ اس طرح یہاں پہ قرآن کے اس اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ عورتوں نے یعنی اسی سطر کا اسی پردے کا یہ لحاظ یہ کیا ہے اور یہ ہزاروں سال سے یہ بات یہ چلی آ رہی ہے لیکن آج تو معاملہ بالکل وہ فطرت کے الٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے یہ دوسرا واقعہ تھا نفی علم غیب پر اور ان دونوں واقعات کا خلاصہ پھر آگے آیت نمبر 65 میں وہ ذکر کیا جائے گا یہ قال یا ایوہ الملعوت تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے وزیروں ایوکم یا تین بیارشہ کون تم میں سے وہ لے آئے گا میرے پاس بیارشہ اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس تابدار ہو کے تو کہا ایک سرکش جن نے من الجن جنات میں سے کہ میں لے آوں گا آپ کے پاس اس تخت کو اس سے قبل اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنے دربار سے اپنی جگہ سے اور بے شک میں ہوں اس کے لانے پر طاقتور قوت والا اور امانتدار تو کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا اور اس دور میں تورات یہی اللہ کی کتاب تھی انا آتی کہ کیونکہ انجیل اور یہ بعد میں آئے ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب طرح داوود کو بھی اللہ نے زبور دی تھی تو جس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا تو تورات اور زبور کا علم مراد ہے کہ میں لے آؤں گا اپ کے پاس بھی اس تخت کو اس سے قبل کے لوٹے آپ کی طرف آپ کی وہ پلک آپ کی وہ نظر یعنی پلک جھپکنے میں فلما راہ پس جب دیکھا اس تخت کو مستقرا پڑا ہوا عنده اپنے پاس تو کہا سليمان علیہ السلام نے کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے اشکرو کرو کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا اللہ کی نعمتوں کا یا نا شکری کرتا ہوں ومن شکرہ اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو بے شک وہ شکر بجا لاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب غنی وہ بے پرواہ ہے وہ بے نیاز ہے کریم اور عزت والا ہے قالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے نہ کروں کہ انجانا کر دو اجنبی بنا دو لہا اس کے لئے عرشہ اس کا تخت ننظر تاکہ دیکھیں ہم اتہ تدی کہ آیا وہ جانتی ہے اپنے تخت کو یا ہے یہ ان لوگوں میں سے لا یا تدون جو نہیں جانتے فلم ما جاعت پس وہ عورت آئی قیلا تو اسے کہا گیا اہا کذا عرشک کہ آیا اسی طرح ہے تمہارا تخت قالت تو اس نے کہا کہ انہوہو گویا کہ یہ وہی ہے قبل کہ اللہ کی قدرت کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے درست ہونے کا اس اس سے پہلے اس موجزے کے پیش کرنے سے پہلے ہم جان چکے ہیں وہ کنہ مسلمین اور ہیں ہم تابے دار اور بند کیا تھا اس عورت کو اسلام لانے سے کس چیز نے اس نے کہ تھی وہ جو عبادت کرتی تھی اللہ کے بغیر یعنی سورج کی بندگی نے اور یا سدا اس کا فائل اللہ یا سلیمان علیہ السلام ان من قوم ان کافرین بے شک تھی وہ قوم کافروں میں سے انکار کرنے والوں میں سے قیل لہا تو کہا گیا اسے ادخل خل داخل ہو جاؤ اس محل میں فلم مارا تو پر جب دیکھا اس نے وہ محل حسبت ہوں تو خیال کیا اس پر لجتن گہرے پانی کا وکشفت عن کہہا اور کھول لی اس نے اپنی پنڈلیاں قالت تو کہا سلیمان علیہ السلام نے ان نَََ سرمرد من قواریر بے شک یہ محل ہے کہ جو جڑا ہوا ہے من قواریر شیشوں سے یہ شیشوں سے شیشوں کے جوڑنے سے یہ بنایا گیا ہے قالت تو کہا اس نے رب میرے رب انی ظلم تو نفسی بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر اور میں تابیدار ہوتی ہوں معلیمان سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے